تو اسے اٹھا لیا فرون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو بے شک فرون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے